شخصی تجاوزات بطخوریہ اور مجرمانہ کا رویہ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ پاکستانی طالبان کی وجہ سے اپنے ہی مسلمانوں کو بھی جہاد سے نفرت ہو رہی ہے حتیٰ کہ معتدل کافر جن کا اسلام کی طرف رجحان ممکن ہے وہ بھی اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں یعنی پاکستانی طالبان اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کا باعث بن رہے ہیں ایسے لوگوں کے اس اعتراض کے جواب میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے یہ تو اصل میں دشمن کے پرپاگنڈے ہیں یہ وہ الزام ہیں جن کی بنیاد پر وہ پاکستانی طالبان کو بدنام کرتے رہتے ہیں اگر آپ افغانستان کی حکومت سے پوچھیں کہ افغانستان کے طالبان میں تربیت کا فقدان ہے اور وہ انہیں خوارج کہیں گے افغانستان میں جگہ جگہ حکومت کی طرف سے سائن بورڈ لگائے گئے ہیں امام کعبہ کے خوارج کے خلاف جتنے فتوے ہیں ان سب کو جمع کر کے مختلف سائن بورڈوں پہ لگایا گیا ہے کہ دیکھیں امام کعبہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں پھر اس میں یہ بات کرنا کہ ان میں خارجی اور تکفیلی نظریات ہیں تو اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ موقف اور ملحج کے لحاظ سے ہم میں خارجی اور تقفیلی نظریات نہیں ہیں ہمارا ملحج بالکل واضح ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام عوام مسلمان ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے مندخر اسلام بی یقین لا یخر جو من اللہ جو شخص بھی اسلام میں یقینی طور پر داخل ہو جائے تو وہ اس سے یقین کے ساتھ ہی نکل سکتا ہے شک کے ساتھ نہیں نکل سکتا احتمالات کی بنیاد پر اسلام سے نہیں نکلتا البتہ اگر اس میں واضح اور بین علامات کو افر پائے جائیں تو اس کی وجہ سے ہم خود نہیں بلکہ فقا کے اقوال کی روشنی میں ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں تو عام مسلمان چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور ہم صرف نظام کی تکفیر کرتے ہیں کہ یہ نظام یہ موجودہ نظام یہ کفری نظام ہے ہم مطلق ادارے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ادارہ ہے پھر اس کے افراد کے بارے میں تفصیلات ہوتی ہیں ہم ان تفصیلات پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور ان پر یقین بھی رکھتے ہیں اور پھر ہم جب بھی کسی پر کوئی حکم لگاتے ہیں تو اس میں ہم علماء و فقہ کے حوالے بھی نقل کرتے ہیں جیسا کہ موالات کا مسئلہ ہے کہ اس میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف دوستی کرنا مثلاً کوئی کافر کسی مسلمان پر حملہ کر دے اور مسلمانوں کے نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ اپنا کفری نظام قائم کر دے اور اس صورت میں ایک مسلمان ان کی ایسی تائید کرے اور ان سے ایسی دوستی کرے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اسلامی نظام سقوط کا شکار ہو جائے اور اس کی جگہ کفر کا نظام قائم ہو جائے تو ہم اس صورت میں اس کی تکفیر کرتے ہیں مگر یہ خارجیت نہیں یہ خارجیت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم جو یہ فتوے نقل کرتے ہیں ہم یہ فتوے مذاہب اربہ سے نقل کرتے ہیں مثلاََ یہ فتوہ ہم نقل کرتے ہیں امام ابو منصور ماتوردی رحمہ اللہ کی کتاب سے وہ امام ابو منصور ماتوردی جو کہ عقائد میں یہاں امام شمار کیے جاتے ہیں ان کی کتاب میں یہ فتویٰ موجود ہے وہ فرماتے ہیں فن نسروحم و عنوحم عالمسلم فقط کا یعنی اگر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کفر کی مدد کی تو وہ یقینی طور پر کافر ہو جائیں گے اسی طرح یہ فتویٰ ہم امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں امام ابو بکر جساس فقہ حنفی کے فخا میں اصحاب ترجیح میں سے ہیں وہ اپنی تفسیر احکام و میں فرماتے ہیں لنحم قانو مسلمین و طلو الہود اللہثور لَور مرتدین اسی طرح یہ فتویٰ علامہ قرافی نے اور ابن عبدین نے نقل کیا ہے کہ اگر کفار کو ان کے دین میں مسلمانوں سے کوئی مدد ملتی ہو جیسا کہ انہوں نے مثال کے طور پر بیع الکا کا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ پرانے کلیسا جو کہ خراب ہو چکے ہوں اور پھر دوبارہ بنانے ہوں تو وہ شامی لکھتے ہیں لا دنہدم من من کا نائس و منساد اعلی دالک فہو روزم بالکفری ور رضاب القفر کفرن ایشامی کا فتویٰ ہے کہ کفار اپنے پرانے خراب شدہ کلیسائیں دوبارہ نہیں بنا سکتے اور جو اس میں ان کی مدد کرے تو وہ گویا کفر پر راضی ہے پھر یہ صرف کلیسا کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ کفر کے ہر نظام کا یہی حکم ہے اور ہر وہ چیز جس کی وجہ سے کفر زندہ ہوتا ہو اور اسلام ختم ہوتا ہو اور کوئی اس میں کفار کی مدد کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے یہی فتویٰ حنفی مذہب میں اکابل علماء دیوبند میں سے علامہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے تفصیلہ نقل ہے انہوں نے اپنے اس فتوی میں مکمل سراحت سے کام لیا ہے اور ایسے لوگوں کی واضح تکفیر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو اور اس میں ایک مسلمان کفال کی فوج کی فتح اور نصرت کے لیے جنگ کرتا ہو تو اس صورت میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ شخص قطعی طور پر بلجما کافر ہے اس سے مخرج من الملت کو فرصادر ہوا ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ حضرات نعوذ باللہ خوارج تھے امت کا ان حضرات کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ لوگ خوارج نہیں تھے بلکہ اہل سنت میں سے تھے بلکہ بعض تو ان میں سے اہل سنت کے امام شمار کیے جاتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ اس فتوے کی چوٹ اصل میں پاکستان کی فوج پر لگتی ہے اگر ان تمام حضرات پر خارجی ہونے کا فتویٰ لگا دیا جائے صرف اس لیے تاکہ باجوہ اس سے بچ جائے تو یہ ایک الگ بات ہے آصف غفور کو بچانے کے لیے ابو منصور ماتوریدی پر خارجیت کا فتویٰ لگا دیا جائے تاکہ آصف غفور اس کی زد میں نہ آئے اسی طرح اوبکر جساس اور ابن عابدین شامی اور حسین احمد مندی رحمہ اللہ پر خارجیت کا فتویٰ لگا دیا جائے صرف اس وجہ سے تاکہ فوج اس فتوے کی زد میں نہ آئے تو یہ کوئی انصاف کی بات نہیں خیر تو میں یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ ہم یہ فتوے کہاں سے نقل کرتے ہیں تو اس سلسلے میں میں نے فقہ حنفی کے مراج تو آپ کے سامنے ذکر کر دیے تو شافی مسلک میں ہم یہ فتوے ابن حجر رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کفار کے ساتھ سکونت اختیار کرتے ہیں اور ان کی نصرت کرتے ہیں اور ان کے قوانین پر راضی رہتے ہیں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں اسی طرح حملی مذہب میں ہم یہ فتویٰ خود امام احمد رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ سے بابک خرمی کے بارے میں پوچھا گیا یہ شخص کفار کی زمین میں رہتا تھا اور اپنے آپ کو مسلمانوں اور اسلام کی طرف منصوب کرتا تھا مگر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لیتا تھا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا خرج یو وہوا مقیم برد شرکی ان کا نہاکہ فحق مہو الرتداد ار ابن مفلح نے الفرو میں یہ فتوا نقل کیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف نکل آیا اور اس نے ہمارے خلاف جنگ بھی کی اور مشقین کی زمین پر بھی رہتا ہے اگر حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے تو یہ شخص مرتد ہے اسی طرح مالکی علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے تو ہم ان چاروں مذاہب سے یہ فتوی نقل کرتے ہیں اور ان لوگوں سے نقل کرتے ہیں کہ جن حضرات کی سنیت پر امت کا اتفاق ہے کہ یہ اہل سنت تھے لیکن آج اگر بعض افراد کو بچانے کی خاطر یا پاکستان کے اس منحوس ادارے کو بچانے کی خاطر جو کہ انگریز کی باقی ماننا میراث ہے اور جو بغیر توبہ کے ایک ہی رات میں مسلمان بنا دیے گئے تھے یہ اصل میں انیس سو تیرہ اگست تک انگریز کی رائل انڈین آرمی تھی اور چودہ اگست ہوتے ہی اسے پاک فوج کا نام دے دیا گیا اور یہ ایک مسلمان فوج ہو گئی عجیب بات ہے باوجود اس کے کہ انہوں نے نہ تو توبہ کی اور نہ ہی اپنے گزرے گناہوں پر نہ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور نہ ہی قوم سے تو ایسے لوگوں کے دفاع کی خاطر اگر آج ان حضرات کو یعنی احمد ابن حنبل کو امام شافی کو ابن حجر اور اسی طرح مالکی علماء کو یہ احناف کے اتنے بڑ بڑے بڑے جب کو خوارج کہہ دیا جائے یا ان کی طرف تکفیری ہونے کی نسبت کر دی جائے تو یہ ایک عظیم ظلم ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم عام مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے بلکہ ہم ان اداروں کی تکفیر کرتے ہیں اور اس نظام کی تکفیر کرتے ہیں کہ یہ نظام کفری نظام ہے اور افراد کے بارے میں ہم تفصیل کرتے ہیں اور تکفیر معین میں پھر تفصیل کو دیکھا جاتا ہے یہاں ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ بعض جرائم طالبان میں بھی موجود ہیں ان طالبان کے بارے میں یہ ایک عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ طالبان نہ فرشتے ہیں اور نہ انبیاء بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی گناہ مخلوق ہیں چودہیں صدی کے مسلمان ہیں معصوم نہیں ہیں بلکہ ان سے بھی گناہ صادر ہوتے ہیں لہٰذا ان کے ہر مجرمانہ کاروائی کو ہم غلط کہتے ہیں تحریک جب بھی موقف سے ہٹ کر کسی ایسی مجرمانہ کاروائی سے باخبر ہوتی ہے تو اسے اپنی طاقت کے مطابق کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ اس کے مقابلے میں کفر کی تائید کی جائے اور اسے کفر نافذ کرنے دیا جائے صرف اس لیے کیونکہ اس کے مقابل میں چوری ہے گناہ ہیں شخصی کمزوریاں ہیں تو ان کمزوریوں کی وجہ سے جہاد کو نہیں چھوڑا جا سکتا علامہ ابن تیم رحمہ اللہ مجموع فتحوں میں فرماتے ہیں وترک ترک الغز بھی میں عسکر الفجوری مرحب الخروری یا فیتم بنفیات الخوالج یعنی ایسے عسکروں کے ساتھ جو کہ فجار ہوں فساق ہوں جہاد نہ کرنا اور ان کے صف میں جہاد نہ کرنا یہ حروریہ کا مذہب ہے اور حروریہ خوارش کا ایک فرقہ تھا مطلب یہ کہ یہ خوارش کا مذہب ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ فجار ہیں ہم ان کی سب میں جہاد نہیں کریں گے اور ان کی وجہ سے ہم جہاد سے متنفر ہیں تو یہ بات غلط ہے اور بعض اشخاص کی وجہ سے اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے جہاد سے متنفر نہیں ہوا جاتا اور جہاد کو نہیں چھوڑا جاتا اے الحق تعرف اہلا لا نارف الحق ابل بل نعرف الرجال اب ہم رجال کو اشخاص کو حق پر پرکھتے ہیں حق کو اشخاص پر نہیں پرکھتے تو یہ بات کرنا کہ ان میں تربیت کا فقدان ہے یا ان میں جرائم ہے اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے تو یہ بات غلط ہے اس کی وجہ سے جہاد کو نہیں چھوڑا جا سکتا